نحوذه ونسل ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين سرق الله مولانا العظيم مصدف رسول النبی المی الکریم میرے دوستو اور بھائیو رمضان مبارک کا مہینہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے شروع ہو چکا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ مہینہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شروع ہونے سے دو مہینہ پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما اور آپ اگر الح اللہ کے واقعات کو پڑھے اور رمضان کے حوالے سے الحلہ کے معمولات کو پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنہیں اس رمضان کے مہینے کی اہمیت معلوم تھی اور اس کی قدر کا جنہیں اندازہ تھا وہ کتنے پہلے سے ہی اس مہینے کی تیاری شروع فرما لیا کرتے تھے جیسا کہ اس روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہ لنا في رجب و شعبان و نہ رمضان کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فیدا فرما اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ رمضان کے یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینہ سے ہم مستفید ہو سکے ایک اور بزرگ حد مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ سال کے چھ مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا فرماتے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور باقی چھ مہینے پھر اس رمضان کی تیاری کرتے اور اس کے انتظار کرتے اور اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں عطا فرما زمانے میں جس کو بھی ولایت کا اونچا مقام ملا ہو غوث ہو قطب ہو اور ابدال ہو جو اس مقام پر پہنچے ہو جنہیں اللہ کا قرب اور معرفت حاصل ہوئی ہے وہ اسی مہینے کی برکت ہے اس کی انوارات کی برکت ہے اس رمضان مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے رمضان و شہر اللہ سارے مہینے اللہ کے ہیں رمضان کو خاص اللہ کا مہینہ کہنے کی وجہ سے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کی نظروں میں اس رمضان کی کیا اہمیت ہے جس طرح بیت اللہ ساری دنیا کے مساجد اللہ کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ کو خاص اللہ کا گھر اس لیے کہا کہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات اور انوارات کی بارش ہوتی ہے اور پھر ساری دنیا کے اوپر یہیں سے رحمتیں اور تجلیات تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہے اور جو اس سے مستفید ہو جائے تو اس رمضان کی تجلیات کی برکت سے اس کی انوارات و برکات کی برکت سے اللہ اس کے سارے سال کو رحمتوں اور برکتوں والا بنا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ کو کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ یہ میرا گھر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ اس کو قرآن کے اندر حدل العالمین بھی کہا گیا کہ یہ کعبہ جو ہے یہ پورے عالمین کے لیے پورے عالم والوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے یہی سے ہدایت کے اور رشت و ہدایت کے چشمے پھوڑتے ہیں اور پورا عالم اس سے مستفید ہوتا ہے اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر بھی رحمت و تجلیات اور رشت و ہدایت کے فوارے اور چشمے پھوڑتے ہیں اور پورے سال کے ماں ہو ایام اور اس کے موسم اس سے مستفید ہو جاتے ہیں جس طرح کا اللہ پورے عالم کی ہدایت کا مرکز ہے اسی طرح رمضان پورے سال کے ماہ کے لیے اور پورے سال کے دنوں کے لیے رشت و ہدایت کا مرکز ہے اور اس مہینے کے اندر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی جس بات کی کرنے کا اور جس کام کو چھوڑنے کا معمول بنا لے اللہ پورے سال اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ یا بندی اس ماہ رمضان کے اندر کسی نیکی کے کام نے کا عادت ڈالے کہ میں تحجد کی عادت ڈالتا ہوں یا میں اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے یا نوافل کی عادت ڈالے یا ذکر و ازکار کی عادت ڈالے اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے پورے سال اس کو توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں اور جو اس رمضان کے مہینے میں کسی گناہ کو چھوڑنے کی مشق شروع کر دے مثال کے طور پر اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس رمضان کے اندر غیبت نہیں کروں گا یا میں اس رمضان کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا یا میں اس رمضان کے اندر کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا یا میں اس رمضان کے اندر اور گناہوں سے بچوں گا اور اپنے آپ کو بچاؤں گا اللہ اس رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی مشہد کی برکت سے اللہ اس کو پورے سال گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ اس کو اس وجہ سے شہر اللہ کہا کہ اس رمضان رمضان کا اس کے انوارات و برکات و تجلیات کا پورے سال کے اوپر اس کی تقسیم ہوتی ہے اور پورے انسان کی زندگی کے تبدیلی کے اندر اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حتی ابو ابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس رمضان کے حوالے سے اس امت کو وہ پانچ خصوصی چیزیں عطا فرمائی گئی جو پہلے کسی بھی امّتی کو نہیں ملی پہلے کسی امت کو نہیں ملی اور کسی شخص کو نہیں ملی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی اس میں سب سے پہلے چیز فرمایا کہ خلف فم اطب و عند اللہ من روح کہ انسان کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشق خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ روزہ دار سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ وہ تصفیم الحتانو اور فرمایا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہے افطار تک جب انسان صبح سحری کرتا ہے اس وقت سے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما یہاں تک کہ افطار کے وقت اس کے لیے مسلسل دعائیں جاری ہوتی ہے انسان کے چھو کے نیک اعمال اور اس کے بد اعمال کا باقی مخلوقات کے اوپر ایک اثر مرتب ہوتا ہے انسان جب گناہیں کرتے ہیں تو اس کا وبال پھر باقی مخلوقات, پر باقی مخلوقات پر بھی پڑتا ہے اور جب انسان نے کرتا ہے تو اس کے اثرات باقی مخلوقات پہ پڑتے ہیں اس لیے برے آدمی کے لیے مخلوقات دعائیں کرتی ہے اور اچھے آدمی کے لیے مخلوقات دعائیں کرتی ہے اسی طریقے سے انسان کے اس رمضان اور روزے کی برکت سے جو اللہ کی رحمت اور تجلیات نازل ہوتی ہے تو باقی مخلوقات یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے مستفید ہوتی ہے اس لیے وہ دعائیں کرتی ہے اور پھر فرمایا کہ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت اس روزہ دار کے لیے پورے سال سے اس کے لیے آراست کی جاتی ہے رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے پورا سال اللہ جنت کو آراستہ فرماتے رہتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کو آراستہ کرے اس کے محلات کو آراستہ کرے اس کو خوب مزین کرے اس کی آرائش اور تزئین کے اندر بہت آگے ہمت سے کام لے تاکہ رمضان کا مہینہ آئے اور لوگ پھر روزہ رکھیں گے رات کی تراوی کر پڑیں گے اور مجھے راضی کریں گے تو انہیں یہ جنت مل جائے کرے گی اور پھر فرمایا کہ اس کی خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شاعطین کو قید لیتے ہیں سرکش شائطین کو قید فرما لیتے ہیں اور انسان کے تربیت کے اندر اس چیز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے شائطین قید ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے گناہوں سے بچنا باقی ماہ کے بنسبت ایام کے بنسبت آسان ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جب اس رمضان کا آخری رات اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی مغفرت فرما لیتے ہیں میرے دوستو رمضان کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر ایک کوتاہی اور کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہے اور شروع شروع کے اندر اعمال کے اندر بہت رغبت پائی جاتی ہے اور تحجد کے اندر اور باقی نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا ہے لیکن جو جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے رمضان کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے غفلت شروع ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے حالانکہ اللہ کا یہ قانون ہے اور مثال کے طور پہ فرمایا کہ جب تم گھر تعمیر کرتے ہو اور مزدور بلاتے ہو تو مزدور کو آپ صبح جس وقت وہ شروع کرتا ہے اس وقت مالک کے مکان اس کو مزدوری نہیں دیتا دوپہر کو بھی نہیں دیتا عصر کو بھی نہیں دیتا شام کو جب اس کی چھٹی ہو جاتی ہے تب اس کو مزدوری دیتا ہے فرمایا اللہ کا قانون بھی یہی ہے بالخواتین انسان جب عمل شروع کرتا ہے جب وہ آخر تک اس کو پہنچا دیتا ہے تب اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور یہ نہ ہو کہ شروع کے اندر تو بڑے جذبات سے روزے بھی رکھ اعمال بھی شروع کر لیے اور جو جو رمضان گزرتا جائے سستی آ جائے فرمائے کہ اس بات کو مد نظر رکھو کہ اس امت کو جو پانچ خصوصی انعام عطا فرمائے ہیں اس میں آخری یہی ہے کہ آخری رات میں جب آخری رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کے مغفل شروع فرما لیتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے کے اندر انسان کے ہر عمل کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ جو انسان نفل پڑتا ہے اللہ اس نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں ایک فرض کو ستر فرزوں کے برابر کر دیتے ہیں اور فرمایا جب انسان ایک, ایک سجدہ کرتا ہے رمضان کے اندر اللہ اس کو ایک سجدے کی برکت سے ڈھائی ہزار نے کی عطا فرما دیتے ہیں کتنے کیا ڈھائی ہزار نے کیا اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور فرمایا کہ ایک سجدے کی برکت سے اللہ جنت میں اس کو ایک درخت ایسا عطا فرماتے ہیں کو جو اتنا عظیم درخت ہوتا ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار پانچ سو برس تک سفر کر سکتا ہے تب بھی جا کر اس کا سایہ ختم نہ ہو تو رمضان کا مہینہ ہے ہمیں اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ نہ جانے زندگی کے اندر پھر رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے رمضان میں بقید حیات تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے زمین کے نیچے دفن ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمیں اس رمضان کو اس طرح سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو کہ آئندہ ہمیں یہ رمضان پھر نصیب نہیں ہوگا اس کی مبارک ساعت نصیب نہیں ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکت والا مہینہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ اس کے اندر دعائیں قبول فرماتے ہیں. انسان جو مانگے پھر اللہ اس کے اندر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگے رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا کہ اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں اس کی برکت سے اس رمضان کی برکت سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ موقع ہے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانے کا اپنے اعمال کو قبول کروانے کا اور اپنی مغفرت کا اور بخشش کا اپنے گناہوں کے معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا اس کو اپنانے کا اس کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کا یہ ایک موقع ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی اور غفظ سے یہ موقع ہمارے ہاتھوں سے چلے جائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و آخر الاوان الحمدللہ رب المین